شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ اپنے کے نام کی کرو جس نے انسان کو بنایا کے اعضا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا اور بے خوف بد بخت پہلو تہی کرے گا جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے یعنی ابراہیم اور موسی کے صحیفوں میں